بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے ہامیم عین سین پاک حامیم عین سین پاک کدال قیوحی علی کا من منقبلی کا العزیز الحکیم اسی طرح وہی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے العزیز جو بہت زیادہ غالب ہے الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے لہما فسلم آبادی اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ما فلعردی اور جو زمین میں ہے وہو العلی العظیم اور وہ بہت زیادہ بلند ہے اور بہت بڑی عظمت والا ہے تکاط السماوات و قریب ہے کہ آسمان یا تفخر نہ منفوقین نہ پھٹ پڑیں ان کے اوپر سے ولملکت و فرشتے یوسف بحرون بحمد الربیم و تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ یصطفرون علی منف العرض اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں یعنی زمین والے اہل ایمان کے لیے یستفر دینہ آمانو منف العرض سے مراد اہل ایمان و یستا اور بخش طلب کرتے ہیں لیکن فی العض ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں اللہ خبردار ان اللّہ بے شک اللہ تعالیٰ الغفور وہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ الحفیظ اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے غماں ان نہیں ہے تو ان پر بھی وقیل کوئی ذمہ دار کا احساس و کدالی کا اور اسی طرحینہ علی کا ہم نے وہی کیا آپ کی طرف قرآن عربی یعنی عربی قرآن لی تنظیرا تاکہ آپ ڈرائیں امل خوراک بستیوں کے مرکز یعنی مکہ والوں کو امن حولہہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں و تنظیرا اور تو ڈرائے یوم الجمی جمع کے دن یعنی قیامت والے دن سے لارئی بفی ہی جس میں کوئی شک نہیں ہے فریقن فی جنا ایک گروہ جنت میں و فری قنفی صعیر اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں ور شاہ اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ جا ہوں امت و واحدہ تو ان کو کر دیتا ایک ہی امت ولا کی یودھ خلوم شاہ لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے في رحمت ہی اپنی رحمت میں وہ ظالمون ظالم مالا مم ولی نہیں ہیں ان کے لیے کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار امتخی ہی اولیا کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور کار ساز دوست اول ولی اللہ تعالیٰ ہی اصل دوست ہے کار ساز ہے وہ وقل مودا اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو وہ ہوا اللہ کوشین قدیر اور ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے میں مختلف تم فی ہی منشین اور جو تم اختلاف کرتے ہو مختلف تم فی ہی منشین اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو پر حکم تو اس کا حکم اللّہ اللہ کی طرف ہے اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے ظالکم اللہ یہ اللہ ہے ربی میرا رب علیہ تبکل تو میں اس پر میں نے اس پر توقل کیا وہ الہی عنیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں فاطر السماواتی ولاب پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے آسمانوں کو اور زمین کو فاطر کہتے ہیں جو بغیر نقشے کے پیدا کرنے والے من انفسکم ازوا اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری نقشوں میں سے تمہاری بیویاں جوڑے و من العامی ازواجن اور جانوروں میں بھی جوڑے وہ یہ ذراؤ ہی اور وہ تم کو اس میں پھیلاتا ہے لئی سا کم ہی شعیع نہیں ہے اس کی مثل کچھ کوئی چیز بھی وہ السمیع البصیر اور وہ خوب سننے والا بہت زیادہ دیکھنے والا ہے لہو مقالید السماوات والارض اس کے لیے ہی چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی یبسط ست الرجقہ وہ پھیلاتا ہے رزق علیمیہ شاؤ جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے ان بکل بکلیشعین علیم بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے شارہ علاقم الدینی اس نے مقرر کیا ہے مشروع کیا ہے تمہارے لیے دین سے وہ طریقہ کار ما ماوصہ بھی لوہن جس کی وسیعت کی نوح کو والذی اوحینا اری کا اور اس کی جس کو ہم نے وہی کیا تیری طرف وصینا بھی اور جس کے ساتھ ہم نے وصیت کی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ کو عقیم الدینہ کے دین کو قائم کرو ولا تفرقوفی ہی اور اس میں اختلاف نہ کرو تفرقہ بازی نہ کرو کابرہ اللمشرقینہ گراں ہے بھاری ہے مشرقوں پر ما رحم الہی جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں اللہ عبی المیہ شاع اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے وہ یہی بھی الہ میون اور ہدایت دیتا ہے اسے جو رجوع کرتا ہے ماترہ کو نہیں وہ جدا جدا ہوئے نہیں وہ فرقوں میں بٹے اللہ اس کے بعد کی ان کے پاس آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے ولاقت میں ربی کار اگر نہ بات سبقت لے گئی ہوتی تیرے رب کی طرف سے الا اجن مسمہ ایک مقررہ مدت تک لقدیا بین البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان وہ ان اللہ ددینہ ارتھ الکتابہ اور بے لوگ جو وارث بنائے گئے ہیں کتاب کے بھی بعدہم ان کے بعد لفی شک منه وہ اس کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہیں مریب بے چین کرنے والے یا شک میں رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں فالی کا فدعو تو اسی کی طرف تو دعوت دے مستقم اور سیدھا رہ كما امرت جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے ولا تتبع اهواءهم اور نہ تو پیروی کر ان کی خواہشات کی اور کہ امنتو میں ایمان لایا بما انزل الله اس چیز پر جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے کتاب کتاب سے وہ عمر اور میں حکم دیا گیا ہوں لا بینکم کہ تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ربنا و و ربلکم اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے لنا آ مالونہ والم ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں لا حجتہ بیننا و بینکم نہیں ہے کوئی حجت ہمارے اور تمہارے درمیان یہ نہیں ہے کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ جمع البینہ اللہ جمع کرے گا ہمیں وہ الہل مشیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ولادیناج جو نہ فلّہ ہی اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں میں بادی وسطی والا اس کے بعد کہ ان کی دعوت اس کی دعوت قبول کی گئی خجہ تو ہم ان کا جھگڑا داحید تن ان دور ان کے رب کے نزدیک باطل ہے کٹا ہوا ہے وہ علیہ اور ان پر غضب ہے والم اور ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے سخت اللہ اللہدی انضر الکتاب اللہ, اللہ وضع ہے جس نے نادر کیا ہے کتاب کو بالحقی حق کے ساتھ والمیزانہ اور میزان بھی ومایودری کا اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے لعل اللہ شاید کہ قیامت قریب قریب ہو یس تاجر و اللہ جلدی طلب کرتے ہیں اس کو وہ لوگ لا یؤمنون بہا جو اس پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے واللہ دینا آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں مشفقون امینا وہ اسے ڈرنے والے ہیں بیامن اور وہ جانتے ہیں اللہ الحق وہ حق ہے اللہ خبردار انََ لدین عمار و نہ قصہ یقیناً وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت کے اندر لفی غلالم بس بعید و دور کی گمراہی میں ہیں اللہ لقیفم بھی عبادت اللہ تعالیٰ باریک بین ہے یا باریک بین ہے اپنے بندوں کے بارے میں یا باریکی سے دیکھنے والا ہے اپنے بندوں پر کو یا بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر یرز کو میں یہ شاع دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ القبیر عزیز اور وہ مضبوط ہے بہت زیادہ اور غالب ہے بہت زیادہ منکانہ یورید یریدو حرث سر آخرتی جو ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا نزید لاہو فی حرف ہی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں ومن کا نا یورید حرکت دنیا اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نقطہ ہی منہا ہم اس کو دیتے ہیں اس میں سے ومالہ مالا ہو فی الع آخرات نصیب اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ام الحم شراقا وہ کیا ان کے لیے شراکا ہیں شراء الحمین الدینی کہ انہوں نے مشروع کیا ہے ان کے لیے ایسا دین معلوم یادم بلّہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ولاق کلیمت الفصلی اگر نہ ہوتا فیصلے کا کلمہ فیصلے والی بات مخود یا بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان و ان ظالمین الحم و اعاب العلیم اور بے ظالم ان کے لیے اغاب ہے دردناک طر ظالمین مشفقین امّہ کا ثبو آپ دیکھیں گے ظالموں کو وہ ڈرنے والے ہوں گے اس چیز سے جو انہوں نے کمایا واقعم اور ان پر واقع ہوگا شاہ جو چاہیں گے اندا ربیم ان کے رب کے ہاں فوز القبیر بہت بڑی کامیابی ہے کا یہ عبادہ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو اللہ دینا آمنوں ان بندوں کو جو ایمان لائے وہ آصالحاتی اور انہوں نے عمل کیے نیک اللہ علیہ اجرا کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس کے اوپر کسی اجر کا عل فی فیقربا مگر قرابت سے محبت کرنے کا و م یکف اور جو ارتقاب کرتا ہے حسنتا اچھائی کا نجدوفی حافسنا ہم اس کے لیے زیادہ کرتے ہیں اس میں اچھائی کو ان اللہ غفورنشقور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ قدردان ہے ام یقوراً اخترا اللّہ کا دیبن کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ ان یشا اللہ بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے یکتم اللہ قلوی کا وہ مہر لگا دے تیرے دل پر ویم وَيَمْحُ اللہ الباط اور اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے باطل کو وہ یق الحقہ کلیماتی ہی اور اپنی باتوں کے ساتھ اپنے کریمات کے ساتھ حق کو ثابت کر دیتا ہے اندہ و بے شک و علیم الداد سدور خوب جاننے والا ہے سینوں والی چیزوں کو وہی اقبال الطعبہ طالیباتی ہی وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بدوں سے میپ و انس سے یہ آت اور درگزر کرتا ہے معاف کرتا ہے برائیوں کو وہ یہ الب ہو اور جانتا ہے ما خالون جو تم کرتے ہو یہ تجیب اللہدینہ امن و اور قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ یزید الحمل فبری اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتا ہے اپنے فضل کے ساتھ بلکہ فرونہ اور کافر لوگ لہم ان کے لیے آغاب الشدید سخت عذاب ہے بلو بسط الله رزق علی عبادی ہی اور اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا رزق اپنے بندوں کے لیے لباغ کی ابزی البتا و بغاوت کرتے زمین میں ولاقی ادر ذیل وی قدر مایشا لیکن وہ نازل کرتا ہے اس قدر اس مقدار میں جس کی جتنا وہ چاہتا ہے ان نہوبی عبادی خبیروم بصیر بے شک اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے وہ اللدی و نظر الغیت اب امباد ماں خانہ تو وہی ذات ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو بمبادیما قانا تو نہ امید ہونے کے بعد وین شروع رہنا اور پھیلاتا ہے عقی رحمت کو وہ الولی الحمید اور وہ دوست ہے کارساد ہے حمید تعریف کیا گیا زمین آیاتی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خل السماواتی سماواتی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا تما وقت فیہما من دا بتن اور جو پھیلائے ہیں اس میں ان دونوں میں اس نے جان بر جاندار وہ اعلیٰ جمع ادا یا شاع و قدیر اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب وہ چاہے خوب قدرت رکھنے والا ہے ہما اس مصیبت اور جو بھی پہنچے تم کو کوئی مصیبت فبیمہ قصبت عیدی کم بس وہ اس وجہ سے ہے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے وہی اقوا کثیر اور وہ بہت زیادہ سے در درگزر کر جاتا ہے ہما جزین اقی اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں ہمال دونوں اللّہ من ولیم ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہی کوئی ومن آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے الجواری جہاز ہیں سمندروں میں کل اعلام پہاڑوں جیسے جس کی نرحا اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے فیض روا کے دا الہ تو وہ رہ جائیں ٹھہری ہوئی کھڑے ہوئے اس کی پشت پر یا اس کی سطح پر ان نفی زالی کا بے شک اس میں لا آیات البتہ نشانیاں ہیں ان شکور ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے اور یوں بھی قہن نہ بھی کا سب ہو یا ان کو ہلاک کر دے ان کے کمائی کی وجہ سے ویا افون اور وہ اللہ تعالیٰ در کر کر دے بہت زیادہ سے ویا اور تاکہ وہ جان کو تاکہ جان لے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں مالاوم نہیں ہے ان کے لیے محیث بھاگنے کی کوئی جگہ فما اوتی تم منشین پس جو بھی کچھ تم دیے گئے ہو فما الحیات دنیا وہ دنیا بھی زندگی کا سامان ہے فما عند اللہ خیر و ابقا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے دلہ دل دینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ اور کے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں و اللہ دینہ اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں قبیلہ گناہوں سے الفواحش اور بے حیائیوں سے و ادا ماغیب اور جب وہ غصے ہوتے ہیں ہم غرون وہ مواد کر دیتے ہیں ولادین تجاب الربیم اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا اکم مانا باقام سلاد اور نواز قائم کی وہ امرو ہم شورا بین ان کا معاملہ آپس میں مشورہ کرنا ہے ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے فمیمہ اور اس چیز میں سے رض نام جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ انفی خون وہ خرچ کرتے ہیں ولدینہ ادا آسابل بغی اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے ہم ہمینتسرون تو وہ انتقام لیتے ہیں بدلہ لیتے ہیں وجزا سید ان سید و مصروحا اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے فمن آفا و اسلحہ پھر جو مواف کر دے اور اصلاح کرے فلاح و عجر و اللّہ تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے لا العب الظالمین بے وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو والا من تأثرہ بادہ ظلم ہی اور البتہ وہ شخص جس نے انتقام لیا ظلم کے بعد فدائے کا ماں علیہ <سَبیل> ہی پس یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں ہے انصبیل اللہ دینا یقیناً راستہ ان لوگوں پر ہے یلمون ناسا جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر و یکون فلعردی اور وہ بغاوت کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں فلعردی زمین میں بغیر الحقی بغیر حق کے اولائی کلام عذاب العلیم یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک والا منصبہ را وغفہ را وہ آدمی جس نے صبر کیا اور بخش دیا ان نظال من العمور بے شک یہ امور کی پختگی میں سے ہے بب ادلی اللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فمال ولی ممپاتی ہی تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد بطرد عالمینہ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو لمحہ رب العضاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو یہ وہ کہیں گے حل علا مرد من سبیل کیا ہے واپس لوٹنے کی طرف کوئی راستہ وہ اور آپ ان کو دیکھیں گے یو ارادون علیہ وہ اس پر پیش کیے جائیں گے من منزلی وہ ڈرنے والے ہوں گے منزلی ذلت سے یم وہ دیکھیں گے من طرف خفیئین خفیہ نگاہ کے وقال اللہدینہ عامر اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لا عمر خاصرین اللہدینہ خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ خاصر انکوسحم و اہلیم جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ اور اپنے اہل ویال کو یوم القیامتی قیامت کے دن اعلی خبردار الظالمین فی عذاب مقیم بے شک ظالم ہمیشہ والے عذاب میں ہوں گے پماکانلن اولیاء اور نہیں ہوں گے ہیں ان کے لیے کوئی دوست یسرونا ہوں جو ان کی مدد کریں دون اللہ اللہ کے علاوہ رمع زلی اللہ اور جس اللہ گمراہ کر دے قماں الحمن تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ اس تجیب الربی کو قبول کرو اپنے رب کی بات من قبل یوم اس سے قبل کے آ جائے ایسا دن لام رد الحمن نہیں ہے اس کو کے لیے رد کرنے والا رد کوئی اللہ تعالیٰ سے مالاک الملجن نہیں ہے تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ یوم دن اس دن و مالاک منقیر من اور نہیں ہے تمہارے لیے انکار کرنا ارادو ان اگر وہ اعراض کریں خاں اور صلاح کا پس نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر نگہبان بنا کر ان علئے کا علبلاغ نہیں ہے آپ کے ذمہ مگر پہنچا دینا وہ انداََ انسان اور بے جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو مننا اپنی طرف سے رحمت عمر رحمت فرحا لہا وہ اس پر خوش ہوتا ہے وہ ان تو صبح سیات ان اور اگر پہنچے ان کو برائی بیما قدمت عیدی ہی اس وجہ سے جو آگے میں جاؤ ان کے ہاتھوں میں ہاتھوں نے فن الانساں نہ تو بے شک انسان نہ شکرہ ہے بلّہ ملک اسلم آباد ابل اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یخل وکما یا شاع و پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے یہاں بولی میشا تھا عطا کرتا ہے اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج ان علیم القدیر بے شک و خوب جاننے والا بہت زیادہ قدرت والا ہے اور ماکان علی اور نہیں ہے کسی بشر کے لائق اللہ, کہ اللہ تعالی اسے کلام کرے اللہ وقین مگر کے کے ساتھ یا یا پردے کی پیچھے او رسولا یا بھیجے انحکیم بے شک وہ بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ حکمت والا ہے من امرنا اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف شریعت اپنے عمر سے ما کن تدری مل کتاب نہیں اپ جانتے تھے کیا ہے کتاب بلل ایمان ور راہ ایمان ولکن جعل الله نورن لیکن ہم نے اس کو بنا دیا ہے نور نحدی به من نشاء من عبادنا ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں وا انکا لا تهدی الا صراط المستقیم اور بے شک اپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف صراط الله التي اس اللہ کے راستے کی طرف لہو ما في مافل اردو جس کے لیے ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ خبردار اللہ تصیر العمر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں معاملات